میو یا مو لو آدویہ اتوپن وقد مدتی بما جاءكم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 لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم یوم القیامت يفصل بينكم واللہ بما تعملون بصیر اگر یہ کافر تم پر قدرت پالیں تو تمہارے دشمن ہو جائیں اور عیزہ کے لیے تم پر ہاتھ بھی چلائیں اور زبانیں بھی اور یہ چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ۔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 ومن من تب دون ملکن بھیک بہن نب ند ول بب ابد متو مینو بلد انہی ملی ابیل است فرکم املی کلک مین شيء ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنه للذين كفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم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 لائق ہم سنا ہےب اللہ تم و اللہ الرحيم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 اللہ لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم و ما انفقوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقُتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا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 اور اللہ جاننے والا ہے حکمت والا ہے وَإِن فاتكم من ازواجكم الى فعاقبتم فآتوا ذهبت ازواجهم مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ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 كالمؤمنات يبايعنك على الا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا ياتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن ولا في معروف لهن اللہ ان اللہ غفور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تمہارے پاس مومن عورتیں اس بات پر بیعت کرنے کو آئیں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 تا تا ول لو قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الاخره قد يئسوا من الاخره كما يئس الكفار من اصحاب القبور مومنوں ان لوگوں سے جن پر اللہ غصہ ہوا ہے دوستی نہ کرو کیونکہ جس طرح کافروں کو مردوں کے جی اٹھنے کی امید نہیں اسی طرح